تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کے آمان لاتی تو اس کا آمان کام آتا ہاں انس کی قوم جب آمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دینا کی زندگ میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنی دیا